تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم بونا بچوں کے لیے اسلائی کہانی اور بہت کچھ کروا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن الحمد لله رحبا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من بيارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً واللہ اللہ یا عبید ہوا یا بسوتو ہی صدق اللہ العظیم آج کے درس کا آغاز سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو سے کیا جا رہا ہے اللہ فرمات علم طرح خرجو مندیاری کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں جو اپنے گھروں سے نکلے وہم أُلُوفٌ اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے ہزار الموت موت سے بچنے کے لیے فقال لَهُمُ اللہ تو پس اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم مر جاؤ تم احیا پھر انہیں زندہ کر دیا انََ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے اکثر الناس لا یشکر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو آیات گزری ان آیات میں زیادہ تر اس دیواجی اور آئلی زندگی سے متعلق ہدایات اور احکام و مسائل تھے اور اس آیت کریمہ میں جو آج ہم نے پڑھی ہے جہاد و قتال کا ذکر ہے دونوں میں مناسبت کیا ہے بات یہ ہے کہ جب معاشرتی استواجی اور آئلی زندگی کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا تو اس سے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات درست ہوں گے گھر کا ماحول درست ہوگا خاندان کا ماحول درست ہوگا محلے کا ماحول شہر کا ماحول ان مسائل پر عمل کرنے سے درست ہوگا آپس میں محبت ہوگی پیار ہوگا نفرتیں نہیں ہوں گی گھر گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی جھگڑے کھڑے نہیں ہوں گے اور جب داخلی طور پر امن ہوگا ملک میں امن شہر میں امن گھر میں امن تو پھر مسلمان خارجی حالات پر توجہ دے سکیں گے جہاد اور قتال یہ خارجی سیاست کا ایک اہم شعبہ ہے جس کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ پاک نے دو قصے بیان فرمائے ہیں پہلا قصہ وہ ہے جس کی طرف کسی آیت نمبر دو سو میں اشارہ کیا گیا اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں وہ موت سے بچنے کے لیے گھروں سے نکل گئے لیکن ان کا گھروں سے بھاگ جانا موت سے ڈر جانا انہیں موت سے نہ بچا سکا یہ کون لوگ تھے کہاں رہتے تھے یہ واقعہ کب پیش آیا اور پھر یہ کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے خوف سے گئے تھے یا تعون کی بیماری سے بچنے کے لیے گئے تھے اس کا کوئی ذکر ان آیات میں نہیں ہے کیونکہ قرآن کی نظر میں اصل اہمیت قصوں اور واقعات کو نہیں ہے بلکہ اصل اہمیت اس سبق کو ہے جو ان واقعات میں پوشیدہ ہوتا ہے اگر ہمیں معلوم نہ بھی ہو اس قوم کا نام کیا تھا یہ کس کی نسل سے تھے عرب تھے اجم تھے تاریخ کے کس دور میں ہوئے قبل از مسیح ہوئے بعد از مسیح ہوئے عربی تھے اجمی تھے گورے تھے کالے تھے اگر ہمیں اس کا پتہ نہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ جو سبق حاصل ہو رہا ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اور واقعات کی جزئیات اور تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں تو وہ اصل سبق سے نظریں ہٹا لیتے ہیں واقعہ مقصد بن جاتا ہے اس کی تفصیل کیسے جنگ ہوئی کون امیر اور سربراہ تھا کتنے مارے گئے اور اس میں کیا کیا حالات اور مد و جذر پیش آیا بس اسی پر نظر ہو جاتی ہے سبق عبرت نصیحت نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے تو اللہ نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ موت سے فرار انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا اور اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس قوم کے اندر اجتماعی طور پر بزدلی آ جائے اس قوم کی موت یقینی ہے اجتماعی طور پر جس قوم میں بزدلی آ جائے زندگی سے محبت آ جائے اسی طریقے سے جو قوم جہاد اور موت سے گھبرانے والی ہو اس کا انجام یا غلامی ہے یا موت ہے جیسے آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اجتماعی بزدلی آگے اجتماعی طور پر مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک زندگی سے شدید محبت موت سے شدید کراہت اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا غیروں کا خوف دل میں بیٹھ گیا ایسا بیٹھا کہ بعض اوقات تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ الا نہیں ہے بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کلمہ تو لا اللہ امریکہ ہے ایسا لگتا ہے معذ اللہ اتنا خوف اتنا ڈر اور ایسی بزلی اور زندگی سے شدید محبت موت سے شدید نفرت تو اللہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ یہ چیز تمہیں موت سے نہیں بجا سکتی جہاد میں کسی کا جانا دشمن کے دو بدو ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس شخص کا مرنا یقینی ہے اور پہاڑوں کی غاروں میں چھپ جانا مقیف پرتعش مضبوط کلوں اور بنگلوں میں بند ہو کر رہ جانا یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اسے موت نہیں آ سکتی حضرت بن ولید رضی اللہ اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا تھا لقد شہید تو نیتن او میں سو سے بھی زیادہ جنگوں میں شریک رہا ہوں بہا ان اموت اللہ فراشن کما یموت الب اور دیکھو مجھے میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں جیسا کہ ایک اونٹ مرتا ہے آجی اور ان کی ساری کی بنا پر توازوں کی بنا پر اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کی بنا پر اپنی موت کو تشوی دے رہے اونٹ کی تشبیح کے ساتھ ورنہ وہ ہیں جنہیں نبوت کی زبان نے سیف اللہ کا لقد دیا ہے اللہ کی تلوار اللہ کی تلوار اور پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ خیال بن چکا تھا کہ جس جنگ میں خالد بن ولید شریک ہوں تو اس جنگ میں شکست نہیں ہو سکتی ہوتی نہیں تھی واقعی نہیں ہوتی تھی ہوئی نہیں کسی جنگ میں شکست جس کی قیادت حیرت بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمائی تو یہ ایک یقین سا بنتا جا رہا تھا ہر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم واحد انسان کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کی نظریں اللہ کی بجائے اللہ کے کسی بندے پر ٹک جائیں وہ اللہ سے نہ مانگیں اور اللہ کی مدد کو اپنی فتح کی دلیل نہ سمجھیں بلکہ اللہ کے کسی بندے کی طرف اپنا دھیان لگا لیں اگر خالد بن ولید نہ رہا تو کیا پھر یہ سمجھیں گے کہ اب ہماری شکستی یقینی ہے چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منصب امارت سے ہٹا دیا اور سب کے سامنے ہٹایا پگڑی اتار کر گلے میں ڈال دی یوں ہٹایا تاکہ مسلمان اللہ کی مدد ہی مانگیں اور کسی انسان پر توکل نہ کریں اور حید بن ولید رضی اللہ عنہ کا اخلاص دیکھیں کہ باوجود ہے کہ انہیں اس طریقے سے منصب سے ہٹایا گیا اور سپاہ سالاری سے معذول کیا گیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ الگ گروپ بنایا نہ حضرت عمر رضیانو کے خلاف کوئی بیان دیا نہ خاموش ہو کر گھر بیٹھ گئے بلکہ پہلے سپاہ سلار کے طور پر لڑتے تھے اب ایک سپاہی کے طور پر لڑتے رہے کیا اخلاص ہے ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ الگ دھڑا بنا لیتے ہیں الگ جماعت بنا لیتے ہیں مادی وسائل پر بلکہ بندر بانٹ پر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اصولی اختلاف ہے میرا اصولی اختلاف جب تک مادی مفادات پورے ہوتے رہے کوئی اختلاف نہیں تھا اب ان پر ضرب پڑی تو اب اصول یاد آ گئے نظریات یاد آ اصولی اختلاف یا تو الگ جماعت بنا لی یا بیان بازی شروع کر دی یا متنفر ہو کر کام سے ہٹ گئے کہ نہیں اب اس کام میں کچھ نہیں رہا میں نے دیکھ لیا یہ لوگ ایسے ہی ہیں لیکن ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جڑے رہے سو سے زیادہ جنگوں میں شرکت فرمائی اور موت آئی تو بستر پر تو فرمائے کہ فلانا متون بزدروں کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہوں بزدروں کو کبھی نیند نہ آئے وہ مجھ سے عبرت حاصل کریں کہ دیکھو میں نے جنگوں میں حصہ لیا لیکن مجھے موت نہیں آئی میں تو شہادت کا متلاشی تھا موت کی تلاش میں پھرتا تھا موت کے تعاقب میں موت آگے آگے اور ہے تو خالد پیچھے پیچھے لیکن نہیں کسی جنگ میں موت نہیں آئی بارہ ایسا ہوا نرغے میں پھنس گئے موت یقینی تلواروں کی چھاؤں اور نیزوں کی بارش لیکن اللہ نے بچا لیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنّہ حضرت زید کے بیٹے ساری زندگی جہاد میں گزاری آپ جانتے ہیں حضور کو کتنا اعتماد تھا اپنی زندگی کا آخری لشکر جو روانہ کیا وہ لشکر اسامہ تھا اور قیادت بھی بڑے بڑے حضرات کی موجودگی میں حضرت اسامہ نوجوان تھے بعض لوگوں کو شکال بھی ہوا ڈبلو کہ کے بڑے تجربہ کار سم رسیدہ لوگ موجود ہیں ان کی موجودگی میں ایک نوجوان لڑکے کو قیادت کیوں دی جا رہی ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو قیادت دی کئی جنگوں میں حصہ لیا لیکن موت آئی تو گھر میں آئی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کثرت سے جہاد میں شرکت فرمائی اور بہت زخم لگے اتنے زخم جب فرماتے تھے کہ میرے جو پوشیدہ اعضا ہیں وہ بھی زخموں سے محفوظ نہیں ہیں ہر جگہ زخم لیکن موت آئی تو گھر میں آئی تو اصل یہ سبق دینا ہے کہ موت سے فرار اور بزدلی یہ کسی کو موت سے نہیں بجا سکتی اور جس قوم میں اجتماعی طور پر بزدلی آ جائے اور جو جہاد سے کنی کترانے لگے اس کا انجام یا غلامی ہے یا موت ہے اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے نہ تاریخ کے صفحات کھنگالنے کی ضرورت ہے نہ دلائل دینے کی ضرورت ہے بس عالم اسلام پر ایک اچھتی ہوئی نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کیسے بڑے بڑے شہزادے بڑے بڑے لوگ روپے پیسے کی فراوانی کے باوجود غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں میں نے ارض کیا کہ اللہ نے یہ بھی وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ جو گھروں سے بھاگے تھے تو کیا کسی دشمن کے حملے کا خوف تھا یا کسی بیماری کا خوف دونوں باتیں مفسرین نے لکھی ہیں کسی طاقتور قوی زبردست دشمن کے حملے کا خوف یا تعاون کی بیماری جس کے در سے یہ گھروں سے نکل کر جنگل میں پہاڑوں میں جا بسے لیکن یہ بھاگنا ان کو موت سے نہ بچا سکا تو اب یہاں پر یہ سوال ہوا کہ اگر کسی ملک میں کسی شہر میں کسی بستی میں وبائی اور متعدی بیماری پھیل جائے تو کیا وہاں سے بھاگنا جائز ہے یا نہیں حدیث میں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا باہر والے اس بستی میں جائیں نہیں اندر والے بھاگے نہیں تعلیم یہ دی گئی اس سلسلے میں مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے حیث ابن باس رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو نقل کیا فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف جانے کے لیے نکلے اور سرغ کے مقام پر پہنچے وہاں کچھ تاجر ملے انہیں بتایا کہ شام میں تو تعاون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آپ وہاں پر نہ جائیں چنانچہ آپ نے واپسی کا عزم کر لیا اور آپ کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراب بھی تھے رضی اللہ تعالی انہو جنہیں نبوت کی زبان میں امین حاضی کا لقب دیا امین و حاد اللہ اکبر اس امت کا امین بہت عجیب حالات ہیں حضرت ابو عبیدہ کے بھی جب غزب عہد میں حضور زخمی ہو گئے تھے خود کی کڑیاں گھس گئی تھیں تو حضرت ابو عبیدہ نے انتظار نہیں کیا اپنے دانتوں سے خود کی کڑیوں کو کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی حضور کی تکلیف کو دیکھ کر خود کی کڑیاں بھی نکل گئیں لیکن ساتھ آپ کے سامنے کے دانت بھی نکل گئے لیکن معرخین نے لکھا ہے کہ سامنے کے دانت نکلنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا امین وہاں اما حیطمر فاروق کو اتنا اعتماد تھا کہ جب زخمی ہو گئے حیدمر فاروق اور اپنے بعد خلیفہ کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے تو فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو مجھے کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی مگر کیا کروں ابو عبیدہ زندہ نہیں ہے یہ بھی آتا ہے کہ جب حیرت عمر بن خطاب دورے پر گئے تو اصرار کیا ابو عبیدہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں ارب کیا حضرت میرا گھر دیکھ کر آپ کیا کریں گے لیکن بہت اصرار کیا حیرت عمر بھی بڑے باخبر انسان تھے اپنے ایک ایک گورنر ایک ایک عامل ایک ایک کاسب کے حالات سے باخبر رہتے تھے میں دیکھنا چاہتا ہوں عرض کیا تشریف لائیں جب گھر گئے گورنر کا گھر ہے شام جیسا متمدن سرسب مالدار علاقہ لیکن دیکھا تو گھر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے خراب ہو بیا کیسے گزارا کرتے ہو گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے تھے اور پانی تھا ارض کیا امیر المومنین بس یہی ہے اور میرے گھر میں کچھ نہیں میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ وہاں جا کر کیا کریں گے حیدمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گورنر کا گھر اور اس کا نقشہ اور اس کا اسباب دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا کہ ابو عبیدہ ہم سب بدل گئے لیکن تجھے کوئی چیز نہیں بدل سکی یہ تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جب حیدمر فاروق نے ارادہ کیا واپس پلٹنے کا تو حضرت عبیدہ نے کہا آفرارن من قدر اللہ کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے اگر موت آئی ہے تو وہ تو کہیں بھی آ سکتی ہے اس شہر میں جانا یہ موت کے یقینی ہونے کی علامت نہیں اور آپ کا واپس پلٹ جانا موت سے بچاؤ کی ضمانت نہیں من قدر اللہ ہے تمہارے فاروق نے پہلی بات تو یہ فرمائی لو غیر کا کال اے ابو بیدا اے کاش یہ بات تم نے نہ کہی ہوتی تمہارے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی تم تو مجھے جانتے ہو تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں موت سے ڈر گیا اور موت سے بھاگنا چاہتا ہوں اور پھر فرمایا کہ نفر رو من قدر اللہ اللہ قدر اللہ ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ کیا جملہ ہے کیا مانویت ہے نفر من قدر اللہ الا قدر اللہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. ایک شخص بیمار ہے وہ علاج کرتا ہے تو بھائی اگر بیماری تقدیر میں ہے تو علاج بھی تو تقدیر میں ہے تو یہ سوچنا کہ میں کیوں علاج کروں اگر موت آئی ہے تو ویسی آ جائے گی اور شفا ملنی ہے تو دوا کے بغیر مل جائے گی تو یہ سوچ غلط اگر بیماری تقدیر میں ہے تو بیماری کا علاج کرنا یہ بھی تقدیر میں ہے غربت تقدیر میں ہے تو خوشحالی حاصل کرنے کی کوشش کرنا روزگار تلاش کرنا دکان کھولنا مزدوری کرنا یہ بھی تقدیر میں ہے اگر بھوک تقدیر میں ہے تو روٹی پکا کر کھانا اور بھوک کو مٹانا یہ بھی تقدیر میں ہے آگ کا الاؤ جل رہے اس میں گرے گا ہلاک ہو جائے گا یہ آگ کا جلانا یہ تقدیر میں ہے تو اس آگ کے علاوہ سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ بھی تقدیر میں ہے نفیر من قدر اللہ قدر اللہ اور پھر فرمایا ابو یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اونٹ ہو اور سامنے دو وادیاں ایک وادی سرسب اور دوسری اجار بنجر چٹل کچھ بھی نہیں وہاں سبزے کا گاز کی پتی کا نام و نشاں نہیں تو دیکھو ان ہنا قدر اللہ ان رعیت ہنا قدر اللہ اگر تم اپنے اونٹ کو سرسبز وادی میں لے جاتے ہو تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے اور اگر اس بیچارے کو ادھر خشک بے آب و گیا وادی میں لے جاتے ہو تو یہ بھی اللہ کی تقدیر میں ہے وہ بھی تقدیب یہ بھی تقدیب یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ازخود فیصلہ فرمایا اتفاق سے حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے انہوں نے کہا کہ یہ جس مسئلے میں آپ لوگ بحث کر رہے ہیں میرے پاس دلیل موجود ہے وہ کیا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور سے سنا خود سنا آپ نے فرمایا تم بہی فلاں اگر تمہیں کسی سرزمین میں وبا کی خبر ملے تو اس سرزمین میں جاؤ نہیں بزا وقع اب ارزن بن فلا بہا فلاں تخر اور اگر تم وہاں پہلے سے رہتے ہو اور وہاں کوئی بیماری ببائی بیماری پھیل جائے تو پھر مہاں سے بھاگو نہیں ہے تمہرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنا تو فمید اللہ عمر الحمد کہا کہ میری رائے حضور کی رائے کے موافق نکلی ہے میں نے تو یوں ہی فیصلہ کیا تھا یعنی خدا داد بصیرت اور نور ایمانی کی روشنی میں فیصلہ کیا اس وقت تک یہ حدیث ذہن میں نہیں تھی لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ پتہ چلا حضور نے بھی وہی فرمایا اللہ اکبر کئی بار ایسا ہوا کئی بار ایسا ہوا حید عمر فاروق نے ایک بات فرمائی اور پھر آسمان سے وہی بھی ویسے ہی نازل ہو گئی جیسے حید عمر فاروق نے فرمایا تھا اللہ اکبر ایسی کئی آیات نقل کی ہیں مفسرین نے اور ان کا نام رکھا ہے موافقات عمر موافقات عمر کہ جیسی حید عمر کی رائے تھی ویسے ہی ہوا ہیت عمر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم یہاں نماز پڑھنی چاہیے بڑی یادگار ہے ہمارے اب ہمارے جد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ رائے دی اللہ نے فرمایا بد من مقام ابراہیم مسلح مسلمانوں و مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو یہاں نماز پڑھا کرو عرض کی رسول اللہ ان خواتین کو پردے کا حکم دینا چاہیے اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا عرض کیا یہ منافقین شرارتیں کرتے ہیں خواتین کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرتے ہیں پردے کا حکم دینا چاہیے حضور اللہ کے حکم کا انتظار فرمارے تھے اور اللہ نے پھر حکم نازل فرما دیا یا ایوہن نبی قل لی ازواجک و بناتک و نصائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یعزین اللہ ہو گا اپنی ازواج کو اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ جب نکلنا چاہیں تو چادر اوڑھ لیا کریں اس کی وجہ سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ شریف گرانوں کی عورتیں ہیں ہاں پردے کا حکم جو ہے وہ تو ہے لیکن میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن لیں پردے سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ کسی شریف گھرانے کی عورت ہے اور یہ دیکھا گیا کہ جب عورت کے اندر اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ ہو اس کی چلت سے اور اس کے انداز سے اس کی نشست و برخاست سے حیا اور شرافت ظاہر ہوتی ہو تو بدماشوں کی زبانیں بھی گنگ ہو جاتی ہیں اور اگر عورت ہی ایسی ہو کہ اس کی اداؤں سے اس کی گفتگو سے اس کے ننگے چہرے سے اس کے چلنے پھرنے کے انداز سے بے حیائی ظاہر ہوتی ہو